نقل جان ایلیا ایک انگریزی فلم کے دوران پاکستان کی ایک آراستہ و پیراستہ بیٹی یہ جاننے کے لیے بے تاب تھی کہ پاکستان اور انگلستان کے درمیان کھیل کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا اسی نزدیکی میں ایک شخص نے جو ٹرانزسٹر سے کان لگائے کھیل کی روداد سن رہا تھا بتایا کہ پاکستان ہار گیا اور پھر ان برد مند اور ارجمند ہستیوں کے دلوں میں سن اٹھارہ سو ستاون کا دکھ تازہ ہو گیا مغرب کے مقابلے میں مشرقی بے حرمتی کا داغ پھر جل اٹھا ہم جس بودوماند میں قائم ہیں اس میں انگلستان سے ہارنا تو ہارنا جیتنا بھی ہارنا ہے کہتے ہیں کہ ایک بوزنے نے ایک انسان سے یہ شرط بدی کہ جو فلاں انسان کی ہُو بہو نقل اتار دے وہ اس پیڑ کے سارے پھلوں کا حقدار ہوگا بوجھنا اس نقل میں جیت گیا اور خوش خوش اپنے باپ کے پاس گیا باپ نے کہا اے میرے بیٹے بوزنے کا انسان کی نقل اتارنے میں انسان سے جیت جانا کیا تیرے خیال میں جیتنا ہوا تمہارا ہر کام اور ہر کھیل مغربی ہے بس تم ہارے تو کیا اور جیتے تو کیا بلکہ دکھ تو یہ ہے کہ تم ان کی نقل اتارنے میں کبھی کبھی جیت بھی جاتے ہو اے قوم تیری مسخرگی دیکھنے کے قابل ہے تیرا قومی احساس اب صرف کھیلوں کے میدان میں بیدار ہوتا ہے ہم دانشوروں کے اس فتانت نصاب اور حکمت معاپ کے روح سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے جراثیم کے قومی شعور پر خطبات دینے کی اہم ذمہ داری قبول کر رکھی ہے جو حشرات کے تہذیبی تشخصات کے باب میں داد تحقیق دیا کرتے ہیں جراثیم کا قومی شعور حشرات العرض کے تہذیبی تشخصات ایک کیڑا میز پر جھکا ہوا مشرق کے عظیم ادبی برسے پر مضمون لکھ رہا ہے ایک مکوڑا دیوان غالب ہاتھ میں لیے ہوئے چاچا کی دھن میں بہر حضط کی سرپرستی کر رہا ہے تم کیا اور تمہارا احساس کیا تمہاری حیثیت کیا ہے جب نہیں ہو تو کیوں کان کھائے جاتے ہو ذرا اپنے آپ کو چھو کر تو دیکھو دیکھا تم نے یہ کچھ اور ہے اپنے سراپا پر نظر ڈالو یہ کسی اور کی شکل ہے تم جو چکھتے ہو اس کی شیرینی اور ترشی پر تمہارا کوئی حق نہیں تمہارے کان دوسروں کے لیے سنتے ہیں تمہارا شامہ دوسروں کے لیے سونگتا ہے تمہارا لمس غلام تمہاری بصارت غلام تمہارا مذاق غلام تمہاری سماعت غلام تمہارا مشام غلام تمہیں وقت نے وہ مار ماری ہے کہ تمہارا حلیہ بگڑ گیا ہے تمہارا دماغ معوف ہو گیا ہے تمہارے ہونے کی اب محض ایک ہی دلیل رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ تم جگہ گھیرتے ہو مشرق قائم و دائم ہے کہ چشم بد دور مشرق میں طول عرض اور امک پایا جاتا ہے خدا اس حجم کو قائم و دائم رکھے اگست سن انیس سو